نواتی امر یا من منانچ نظم یاد مل گند ان شدہ راجندرات بلے دور سرانے سو آندو ما ربنا خلقنا شبدا هو ما في السماء وهو هو الذي يكتب لا اله الا الله الكريم تبارك الله ربنا اسئله ربنا لله ربنا الله يتلو المويدات الاقمك ما نواصلك ما بنيت بنيت وسلامك نمت لك على بنيت نمت الله العظيم لا رب الا هو فطر ويعلم الها ربنا ولك الحمد و من عبادك الصالحين يا شرما مشرا کہ جیت میں گیری میں اس مندر میں یا گواؤں مانو وکار شرما اور بچوں کی جانوں کی بڑھوں کی مالوں کی فاغت کرا مال کا رقب کیا میں فرمایا ہے محبت کو عام فرمائے کی محبت فاہم فاہم. یا جا لوگی کو عام فرمائیں یا کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہوں یاد طرف سے کر رہے ہوں یا یاد کے نظر میں لگا رہا ہوں یا سخت ہزار ہمارے مزاج میں آنے والے مسلم ہے لکھن بیمار ہو جان والی نکلنا واپس فرما بیمار ہو گھر میں استعمال کے چلتے مہینے جانی جانی مالی پوشنے کی مزدور کی استعمال کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ساری پوشن کو قبول کام کی یا لکھنؤ کو باغ کو بہادر ہوگا لباؤ بہادر ہوگا محمد نوازی آپ کے دربار ڈاکٹر کا ذکر کیا شہر شہری کروا لیا گھومنے والے فرما کی زیادہ رکھتے ہیں کرنے کا اور کا یاد کی کو محفوظ کو یہ نہ یہ سارے لوگوں کا لوگ ساتھی